بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد الحمدللہ الحمد للہ والسلام وسلاۃ وسلام على جميع الانبیاء خصوصا الامبیا سیدنا علیٰ سید و مولانا محمدن المصطفیٰ وعلیٰ علیہ واسح بہلعتیہ بعد باب ما جاء فی صفتِ خبز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن عشت رضی اللہ عنہ عنہ قالت ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعر یا عمینِ آئین امام تر مزیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خبز یعنی آپ کی روٹی کا ذکر اس باب کے اندر کیا خال اسرات وسلم کھانے میں کیا تناول فرمایا کرتے تھے اور کتنی مرتبہ ہوتا تھا کس قسم کا ہوتا تھا آپ کی روٹی کیسی ہوتی تھی وہ آٹھا کیسا ہوتا تھا امام ترمزیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو ذکر کیا ہے اس باب کے اندر آٹھ احادیث ہیں پہلی حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے وہ فرماتی ہیں کہ ماشبیہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم شعیر یا عمین متطابین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل آپ کے گھر والوں نے جو کی روٹی سے دو دن لگاتار پیٹ نہیں بھرا یعنی آپ کے ہاں جو کی روٹی پکتی تھی اور دو دن تک لگاتار ایسا نہیں ہوا کہ دو دن تک لگاتار پیٹ بھر کے کھانا تناول فرمایا ہو آپ کے گھر والوں نے بلکہ ایک دن مل جاتا تھا ایک آدھ دن فخر و فاقہ آ جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر و فاقہ تھا آپ کا فقر تھا وہ اختیاری تھا اختیاری کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے خود اپنے لیے پسند فرمایا تھا اللہ رب العزت نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ آپ کو مال و دولت چاہیے یا آپ کو و فاقہ اور یہاں تک کہ آپ کے لیے اگر آپ اللہ سے دعا فرماتے اللہ پہاڑوں کو سونے کا بنا دیتے لیکن آپ نے دنیاوی ان چیزوں کو دنیاوی لذتوں کو اپنے لیے پسند نہیں فرمایا بلکہ فقر و فاقہ کو اور ان چیزوں کو آپ نے پسند فرمایا تو اب ہم یہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ کے گھر والوں نے جو کی روٹی سے بھی لگاتار دو دن تک پیٹ نہیں بھرا حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ آپ کا وصال ہوا وصال تک آخر میں آخری عمر میں بہت زیادہ فتوحات ہیں بہت زیادہ علاقے فتح ہوئے مال غنیمت آیا صحابہ کرام کی مالی وسعت بہت زیادہ ہوگی لیکن آقۂ صلاحت السلام نے اپنا جو معیار زندگی تھا وہ بالکل عام رکھا ہوا تھا جس طرح پہلے تھا اسی طرح آپ نے اپنے لیے عیش و عشرت ان چیزوں کو پسند نہیں فرمایا دوسری حدیث ابو امام باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ماں یہ ان اناہل رسول رسّ صلی اللہ علیہ وسلم خبز و ما ماں کا نافضل نہیں بچتا تھا ان انہ ب رسول اللّ صلی اللہ علیہ وسلم آقصلاۃسلام کے گھر والوں سے و شعر جو کی روٹی سے بھی یع یعنی جو کی روٹی بنائی جاتی تھی اور وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی کہ جیسے ہمارے ہاں گھروں میں ہوتی ہے کھانا بنتا ہے اور پھر اتنا کھایا جاتا ہے کھانے کے بعد بھی پھر بچ جاتا ہے تو وہاں اتنا عام وافر نہیں تھا بس فقر فاقہ چلتا تھا کبھی بن گیا تو وہ بھی اتنا بنتا تھا کہ وہ ختم ہو جاتا تھا جو کہ روٹی بھی اتنی نہیں بچتی تھی تیسری حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبی تو اللہ لیہ آقال کئی راتیں ایسے گزارتے تھے تار لگاتار آپ خالی پیٹ ہوتے تھے ہوا و اہلو ہوا, آپ بھی اور آپ کے گھر والے بھی لا جدون آشان اور شام کا کھانا نہیں ہوتا تھا وکانا اکثر و خوب ذہم اور اکثر جو روٹی ہوتی تھی وہ اشاعر جو کی ہوتی تھی اور جو کی روٹی بھی اتنی دستیاب نہیں ہوتی تھی کئی کئی راتیں ایسی ہو جاتی تھی کہ جس میں آپ علیہ سرات و سلام رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا بلکہ ایسا بھی ہو جاتا تھا بعض دفعہ حادیث میں آتا ہے کہ اقعیہ صلاحۃ السلام فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک مسجد میں تشریف فرما ہوتے اشراق کے بعد تشریف لاتے تھے اور آپ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یا ازواج متحرات سے پوچھتے تھے بھئی کچھ کھانے کو ہے تو بعض دفعہ ہوتا تھا وہ پیش فرما دیتی تھیں بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو آپ فرماتے چلو پھر آج روزہ رکھ لیتے ہیں تو اس طرح اقایہ الصلاۃ والسلام نے آپ نے اپنی حیات طیبات گزاری ہے اور کئی کئی دن کے کئی کئی راتوں کے آپ نے بھی فاقے اور آپ کے گھر والوں نے بھی فقر و فاکہ فرمایا اور یہ میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ یہ اختیاری تھا اور یہ آپ نے سابا اکرام سے چھپایا بھی ہوا تھا ایسا نہیں تھا صابۂ کرام کو پتہ تھا کہ آپ کے گھر میں گھر میں و فاقہ ہے کیونکہ آپ نے اپنے لیے پسند فرمایا تھا اور گھر والوں نے بھی لیکن یہ صابۂ کرام کو یہ احادیث تو آپ کے وال کے بعد امی اشر رضی اللہ عنہ اور آپ کے ازواج متحرات نے بعد میں امت تک پہنچائی ہیں جب آقیہ علیہ و اسلام دنیا میں تشریف فرما تھے آپ کی حیات طیبہ میں ازوائے متحرات نے یہ بات صحابہ کرام کو نہیں بتائی ورنہ تو صحابہ کرام میں مالی وسط والے حضرات تھے وہ آقا علیہ اسلام کی خدمت پہ کوئی نہ کوئی چیز پیش فرما فرما دیتے لیکن عام طور پر ہوتا بھی یہ تھا کہ صحابہ اکرام کوئی ہدایہ بھیجتے تھے تو آپ فوراً تقسیم فرما دیتے تھے کل کے لیے آپ نے بچا کے رکھتے تھے بلکہ یہاں تک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کچھ کھانا بچا کے رکھا تو آپ نے فرمایا کہ انفق یا بلال بلال خرچ کرو اور عارش والے سے کمی کا خوفنا کرو کہ کل نہیں ملے گا کم ہو جائے گا تو جو آپ کے پاس آتا تھا آپ تقسیم فرما دیتے تھے کل کے لیے نہیں بچ... آ... چھوڑتے نہیں تھے نہیں بچا کے رکھتے تھے اور اس لیے بعض دفعہ گھر والوں میں فخر فاقہ بھی آ جاتا تھا لیکن آقار سوات اسلام اور آپ کے گھر والوں نے اس فقر کو اپنے لیے پسند فرمایا چوتھی حدیث ہے حضرت صالبن ساد رضی اللہ تعالیٰ سے ان پہلی تینوں عادی میں ایک ہی بات ہے کہ آکال اسلات اسلام نے اپنے لیے نہایت سادہ اور معمولی معیار زندگی آپ نے رکھا تھا اور آپ کو جو چیز دستیاب ہو جاتی تھی آپ نابل فرما لیتے تھے اور بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا تھا تو آپ کے گھر میں فخر واقع بھی چلتا تھا یہ حدیث ہے حضرت سال بن رضی اللہ تعالیٰ سے. سال بن رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں ان سے پوچھا گیا کہ اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسرات السلام تو سلام نے میدے کی روٹی کھائی ہے یعنی الہارہ یعنی سفید آٹا یا میدہ آپ کہہ لو کہ جس آٹے کو بار بار چھن کے بالکل صاف کیا جائے اس کا چھان وغیرہ ختم کیا جائے تو انتہائی وہ ملائم اور سفید آٹا یا میدے کے قریب تو میدہ یا سفید آٹا دونوں اس کے معنی کر سکتے ہیں یہ آپ نے تناول فرمایا تو حضرت سال نے فرمایا کہ مار آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقی لقی اللہ سفید آٹا یا اپنے دیکھا ہی نہیں ہے تو شاگرد نے پوچھا کہ ہلکانت لکم مناخل اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرات کے زمانے میں چھانیاں ہوتی تھی جس میں آٹے کو چھان کے اور سفید آٹا رہا کیا جاتا تھا تو کالا فرم انہوں نے فرمایا کہ ما کانت لنا مناخل آخر اس کے زمانے میں ہمارے پاس تو چھانیات ہی نہیں ہم آٹا چھنتے ہی نہیں تھے ایسے ہی بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھاتے تو شاگرد نے پوچھا کئی فکن تم تستاؤ جو کے ساتھ آپ کیا کرتے تھے چلو گندم کی روٹی تو انسان کھا لیتا بغیر چھنے ہوئے مشکل ہوتی تھوڑی وہ بھی لیکن جو تو چھنا ہوا بھی کھانا مشکل ہے اور بغیر چھنے ہوئے جو اس کا آٹا اور اس کو کیسے تم کھاتے تھے تو انہوں نے فرمایا کنہ نن ہم اس کو ایسے پھونک مارتے تھے فقیروں میں تار تو اوپر سے جو چھان وغیرہ جو اڑنا ہوتا اڑ جاتا ثم مناجین جو بچ جاتا تو اس کو ہم گوند لیتے تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آکا علیہ صاحب اسلام نے اپنے لیے میدہ اور سفید آٹا وہ آپ نے تناول نہیں فرمایا بلکہ عام آٹا دوسرا اور خاص طور پر جو کا آٹا اور وہ بھی بغیر چھانا ہوا تو بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی آپ نے تناول فرمائی اور جو کی روٹی بھی آپ نے بغیر چھنے ہوئی آٹے کی تناول فرمائی تو اس لیے یاق علی سات و السلام کا آپ کی سنت مبارکہ ہے تو اس لیے انسان اگر کبھی کبھار ہو سکے تو ایسا بھی کرنا چاہیے بلکہ اب تو ڈاکٹر آزاد نے بتایا کہ یہ جو چھان ہے جس کو ہم اتار کے پھینک دیتے ہیں اس میں فائبر ہوتا ہے یہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید چیز ہے جس کو ہم الگ کر کے پھینک دیتے ہیں تو احادیث کے مطابق بھی اسی طرح ہے کہ بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی حضرات صحابہ کرام اور اقالیہ اصلاحۃ السلام تناول الفرماتے تھے بہران اگر کوئی چھان کے اور چان علیحدہ کر کے آٹا سفید آٹے کی روٹی بناتا ہے تو منع نہیں ہے لیکن نے جو اپنے لیے پسند فرمائی ہے اور کے دور جو عام عمومی روایت تھا وہ یہی تھا کہ بغیر اور میز پر کھانا تناول نہیں فرمایا ولافی شکر رجا اور آپ نے چھوٹی چھوٹی پلیٹوں میں کھانا تناول نہیں فرمایا میز وغیرہ اس پر کھانا تناول نہیں فرمایا آپ کے لیے زمانے میں عام طور پر میز پر لوگ نہیں کھانے کھاتے اور شکر رجا چھوٹی چھوٹی پلیٹیں جن کے اندر ہمارے ہاں چٹنی وغیرہ اچار اس قسم چیزیں رکھی جاتی ہیں آخر صلاحت اسلام نے یہ چیزیں تناول نہیں فرمائی ولا خب لہو مرکک اور نہ آپ کے لیے باریک چپاتی بنائی گئی چپاتی بھی آپ کے لیے نہیں بنائی گئی چھوٹی پلیٹ میں کھانا بھی تناول نہیں فرمایا اور میز پر بھی کھانا تناول نہیں فرمایا تو شاگد کہتے ہیں حضرت انس کے کہ کیسے پھر کھاتے تھے کس طرح تم کھانا کھاتے تھے ان کے شاگت کے سے پوچھا جو انس کے شاگرد تھے پھر صاحبہ کیسے کھاتے تھے اور آقال اسلام السلام کے زمانے میں کیسے کھایا جاتا تھا کھانا ان دسترخانوں پر جو ہمارے یہاں سفرے سفر دسترخوان کو کہتے ہیں تو نیچے زمین پر دسترخوان لگا کے اس پر کھانا کھایا جاتا تھا تو آقا علیہ السلام کے زمانے میں زمین پر دس دستخوان لگتا تھا اس پر کھانا کھایا جاتا تھا اور کھانا اربوں کے ہاں بڑی پلیٹیں ہوتی ہیں جس کے اندر عام طور پر شوربے والا گوشت بنایا جاتا تھا اور اس کے اندر روٹی کو کوٹ کے ڈالا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اوپر سے سالن ڈالا, ڈالا جاتا ہے اور پھر اوپر سے گوشت کے ٹکڑے رکھے جاتے ہیں اور وہ ایک بہت ہی اعلیٰ کھانا ہے جو مہمان کے اکرام کے لیے پیش کیا جاتا ہے اور کئی افراد مل کے ایک ہی پلیٹ کے اندر اس کو کھاتے ہیں یہ آخر علیہ اسلام کے زمانے میں عمومی رواج تھا اس کا تو اس لیے چھوٹی چھوٹی پلیٹوں میں جو ساتھ علیحدہ ہمارے ہاں کھایا جاتا ہے وہ بھی رواج نہیں تھا اور چھوٹی چھوٹے پلیٹوں میں ساتھ جو ہمارے یہاں مختلف اور چیزیں رکھی جاتی ہیں آخر علیہ اسلام کے زمانے میں ایسا نہیں تھا اسی طرح آپ کے لیے باریک روٹی نہیں بنائے گی پتلی روٹی بلکہ بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی آپ نے تناول فرمائی ہے تو یہ چیزیں ایسی ہیں اگر کوئی شخص اقالی علیہ و اسلام کی اتباع کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نیچے نہیں بیٹھتا یا نیچے نہیں بیٹھ سکتا میز پر بھی کھانا کھاتا ہے تو منع نہیں ہے میز پر بھی کھانا کھانا لیکن یہ ہے کہ اقالی صلاحت اسلام کا جو اصل طریقہ ہے آپ کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ انسان نیچے بیٹھ کر کھانا کھائے اسی طرح بڑی پلیٹ کے اندر اکٹھے لوگ مل کے اس میں کھانا کھائے چھٹی عدیث ہے ہاتھ مسروق سے مسروک تعبی فرماتے ہیں کہ دخل علی عائشہ میں امیاشا کے پاس گیا فدات لی بے تو عام تمیاشا نے میرے لیے کھانا منگایا وکالت پھر امیاشا نے فرمایا کہ ماں اش من منتعام میں جب بھی کھانا کھا کر میرا پیٹ بھرتا ہے ف آشا انب کیا تو میرا رونے کو دل چاہتا اللہ بکئی تو بس میں رو پڑتی ہوں تو امیاشہ نے اپنے مہمان اپنے شاگرد مسروق کو فرمایا ان کے سامنے کھانا لایا گیا پھر امیاشہ نے فرمایا کہ جب بھی میں پیٹ بھر کے کھانا کھاتی ہوں نا تو میرا رونے کو دل کرتا ہے اور پھر میں رو روتی ہوں تو شاگرد کہتے ہیں میں نے کہا لما اماجان یہ کیوں ایسا ہے کہ آپ کیوں روتی ہیں اس پر قال کالاسکر الحال التي فارق علیہ رسول اللہ علیہ وسلم دنیا مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب آق علیہ السلۃ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے واللہ اللہ کی قسم لحم شب عامن خبزم مرتين فی یوم واحد کہ ایک دن میں آپ نے گوشت اور روٹی سے دو مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا تناول فرمایا ہو ایسا نہیں ہو تو ہمیں اشاء رضی اللہ تعالی نے قسم اٹھائی کہ ایسا نہیں ہوا کہ دو وقت کا کھانا آپ نے دو وقت میں دونوں وقت میں گوشت ہو اور روٹی ہو اور آپ نے پہلے وقت بھی پیٹ بھر کے کھایا سبا کا اور شام کا بھی کھایا تو یہ آقال اسرات وسلام کا آپ کے حالات زندگی ہیں اور آپ کا کھانا ایسا ہوتا تھا کہ جس میں لگاتار نہیں ہوتا تھا کبھی تناول فرما لیا کبھی نہیں اور بعض دفعہ پیٹ بھر کے بھی ہوتا تھا لیکن عموماً آپ نے اپنے لیے ایسا پسند نہیں فرمایا اگلی حدیث امی آشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتی ہیں کہ ما شبیہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم شعر مرتعین یومین علاسلام نے جو کی روٹی سے بھی دو دن لگاتار پیٹ نہیں بھرا تک کہ آپ کا مبارک ہو گیا تو آپ نے پوری حیات دو دن لگاتار جو کی روٹی سے بھی پیٹ نہیں بھرا پچھلی حدیث میں کہ آپ نے ایک دن میں دو ٹائم لگاتار پیٹ بھر کے کھانا تناول فرمایا ہو اور دونوں ٹائم روٹی اور گوشت تو ایسا نہیں ہوا اور اس میں کہ دو دن لگاتار تو پیٹ بھر کے جو سے بھی آپ نے پیٹ بھر کے کھانا تناول نہیں فرمایا آخری حدیث سعید نانا صحیح مالک رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میز پر کارا تابل فرمایا والا اقلا خبز مرکا کا اور نہ آپ نے کبھی باریک روٹی چپاتی اور چھنے و آٹے کی روٹی تناؤ الفرمائی ہتماتا یہاں تک کہ آپ کا وشال مبارک ہوا تو بغیر چھنے و آٹے کی روٹی تناؤ الفرمانا اور زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانا اور اجتماعی طور پر آپ علیہ سات اسلام نے حضرت صاحب کرام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا اور وہ بھی لگاتار ایسا سنی ہوتا تھا کبھی آپ کو مل جاتا تھا آپ تناولفرما لیتے تھے اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کئی کئی دن تک فخر و فاکہ جاتا اور یہ فقر و فاقہ اقالۃ السلام کا اختیاری تھا آپ نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ ہمارا جو رزق ہے وہ قوت عطا فرما اللہ آل محمد ان کوتا کوت مقدر ضرورت ہمیں رزق عطا فرما آپ نے اللہ سے اپنے لیے وسط مانگی نہیں اور کبھی کبھار جب وسط ہو جاتی تھی تو آپ اس کو سد کا فرما دیا کرتے تھے اور آپ نے پیٹ بھرنے کو ناپسند فرمایا میں آتا ہے کہ انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹ کو سیدھا کر دیں چند لکمے فرمایا اگر کسی نے بہت زیادہ ہی کھانا ہے تو تین حصے کر لے ایک حصہ کھانے کا ایک حصہ پانی کا اور ایک حصہ سانس کا تو آخر اسرات اسلام نے پیٹ بھر کے کھانا پسند بھی نہیں فرمایا اور اپنے لیے بہت زیادہ تکلفات اور یہ چیزیں آپ نے پسند نہیں فرمائی فقر و فاقہ کو اختیار کیا اور آپ نے روزے کو اختیار کیا اپنے لیے آپ مسلسل کثرت سے آپ روزے رکھتے تھے ہر مہینے کی تیرہ چودہ 15 تاریخ کو ہر سوموار کو ہر جمعرات کو آخ اسلام روزے رکھتے تھے اور خالی اصلاۃ السلام کی عادت مبارکہ تھی اور آپ نے اپنی وفات تک اپنے وصال مبارک تک اسی کو پسند فرمایا اس لیے ہمیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نظواج متحرک ان پر جب اللہ نے وزتیں فرمائی تو یہ بعد میں اس پر ابروتی تھی کہ ہمیں وہ حالت آ جاتی جس پر اسلام دنیا سے تشریف لیں گے اختیاری تھا آپ نے اللہ سے دعا بھی اسی بات کی فرمائی تھی اور دوسری عادث میں بھی آپ نے یہ فرمایا صرف کھانے میں نہیں بلکہ کھانے سے ہٹ کر آپ نے رہن سہن میں ہر چیز میں اپنے لیے سادگی کو اور ان چیزوں کو آپ نے پسند فرمایا آپ نے فرمایا مالی والے دنیا مجھے دنیا سے کیا لینا دینا میری مثال دنیا کی کرا کے بن استغل تحت ایسے جیسے ایک سوار ایک درخت کے نیچے آ کر تھوڑی دیر آرام کے لیے رک جائے سمارا فتارہ کہا اور پھر اسے چھوڑ کر آگے چلا جائے تو آپ نے دنیا سے بقدر ضرورت نفع اٹھایا اور پھر آپ اللہ کے ہاں تشریف لے گئے اور اپنی امت کو بھی یہ بتایا یہ سبق ہمارے لیے ان روایات کے اندر کہ ہم ہر وقت اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، تین تین وقت کھانا ہے اور اللہ کی سب نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں پھر بھی ہم ناشکری کی طرف مبتلا ہیں اور ہم اپنے سے اوپر اوپر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص تو میرے سے اوپر ہے اس کے پاس تو یہ چیز ہے میرے پاس یہ چیز نہیں ہے فلاں کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس یہ چیز نہیں ہے حالانکہ عادس میں آتا ہے کہ انسان دنیاوی طور پر اپنے سے جو نیچے لوگ ہیں ان کو دیکھیں کہ اللہ نے مجھے کیا وسعتیں عطا کی ہیں فلاں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے اس سے اللہ کے شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور جب انسان دنیا کے اعتبار سے جن لوگوں کو زیادہ مالی وسط ہوئی ہے ان کی طرف دیکھتا ہے تو انسان کے اندر ناشکری پیدا ہوتی ہے یار میرے پاس تو گاڑی نہیں ہے فلاں کے پاس تو گاڑی ہے یا میرے پاس تو ہلکی گاڑی ہے اس کے پاس تو اچھی گاڑی ہے میرے پاس چھوٹا گھر ہے اس کا تو گھر بہت بڑا ہے تو اس سے انسان کے اندر ناشکری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اسی لیے انسان کو دنیا میں اللہ جس حال میں بھی رکھے اس کو اس پر راضی رہنا چاہیے اور ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو دنیاوی اعتبار سے انسان سے کم ہے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میرا مقصد نہیں ہے یہاں میں عش عشرت کے لیے اور اپنے مزے کے لیے انجوائے کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ ایک امتحان ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور میں اس آزمائش امتحان سے گزر رہا ہوں اصل میری زندگی آخرت کی زندگی ہے اصل نعمت آخرت کی ہیں اور اصل مزے آخرت کے ہیں دنیا کی ہر چیز عارضی ہے جس انسان کا یہ ذہن بن جاتا ہے پھر وہ کسی چیز پر پریشان نہیں ہوتا پھر فقر و فاقہ بھی آ جائے وہ خوش ہوتا اسے پتہ ہے یہ فقر و فاقہ عارضی ہے پھر اگر مالی تنگی بھی آ جائے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے عارضی ہے چند روزہ زندگی گزر جائے گی تو اقال علیہ اسلام کی حیات و طیبہ سے یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اقالیہ صلاط اسلام نے دنیا کو اپنا نصب العین اور اپنا مقصود نہیں بنایا اور اپنی امت کو بھی اس بات کی تعلیم دی ہے عملی طور پر کہ انسان ہر وقت دنیا اور دنیاوی لذتیں اسی کو اپنا مقصود نہ بنائے اگر اللہ نے وسعت دی ہے اچھا کھانا کھائے کوئی آدمی اچھا لباس پہنے اچھی سواری استعمال کرے کوئی اس پر پابندی نہیں ہے اور منع نہیں ہے لیکن اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس پر اللہ کی ناشکری نہ کرے اللہ کا شکر ادا کرے اللہ جس انسان کو جس حال میں رکھتے ہیں وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے دوا اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق میں